سب خوبیاں اللہ کو جس نے اسمان اور ضمے بنائی اور اندھیریاں اور روشن پیدا کی اس پر کافر لوگ اپنی رب کے برابر ٹھہراتے ہیں